على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وللصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْفَجِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَغْذِرُونَ وَفِي مَقَامٍ آخر وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفُرُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی القریم الانیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی جاء ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما آمنت صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام یا سیدی خاتم النبیین و علی آلک یا رحمت اللعالمین مالک کائنات جل شان بار گاہ در دعا ہے نا ہر جرم و فتح معافی ادا کر کامل ایمان سے موت بخش دوستو آج کے خطبہ جمعت المبارک کا عنوان رو جدید سائنس علم ہے یا جہالت ناچیر نے کچھ عرصہ پہلے سائنس کی تباہی سائنس دانوں کی زبانی رسالے کا پیش لفظ لکھا تھا اس پیشے لفظ میں جو مضمون اللہ تبارک و تعالی کی امداد اور توفیق سے ناچیز نے لکھا تھا اس کا یہی عنوان ہے جو آج آپ کو موضوع کی شکل میں پیش کر رہا ہو موضوع انتہائی قیمتی ہے اور ہر کو آپ کریں آپ سنیں گے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے محسوس کریں گے کہ اس کے بعد بولنے کی کوئی گنجائش آئی نہیں انگریز اس قوم کو پوری دنیا کے انسانوں کو سائنس کے ساتھ سائنس کے جال کے ساتھ انسارا اس کے پاس اور کوئی حربہ نہیں ہے فنسانے کے اور کوئی طریقہ نہیں سائنس کی جھلک کے ساتھ وہ لوگوں کو قابو کر رہا ہے اور آگے کیونکہ لوگوں میں نفع نقصان سمجھنے اور اس میں امتیاز کرنے کا شعور نہیں رہا وہ اس کے سائنس کو حرف آخر سمجھ کر انسانوں کے لیے انتہائی مفید سمجھ کر بلکہ انتہائی ضروری سمجھ کر پڑھتے ہیں اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور اس کی تہذیب کے جال میں ایسے فنستے ہیں کہ نکلنے کے نہیں رہتے ہر ماسٹر ہر پروفیسر ہر دوسرے شخص کی زبان پر یہی کلمہ ہے دیکھیں جی سائنس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا سائنس دیکھیں علم سے آپ کیوں روکتے ہیں کوئی کہتا ہے سائنس قرآن سے نکلی ہے کوئی کچھ کہتا ہے بس سائنس ہے تو انسان ہے سائنس نہیں تو انسان نہیں ایسے ایسے الفاظ کے ساتھ لوگوں کو پنساتے ہیں لوگ بیچارے بے وقوف ہیں ان کو سمجھ نہیں میں آج یہ فیصلہ اپنے اس خطاب میں یہ ثابت کروں گا اللہ تعالی کی امداد سے کہ سائنس علم نہیں ہر علم انسان کے حق میں علم نہیں ہر علم, علم, علم انسانوں کے حق میں علم نہیں ہوتا میں یہ سابت کروں یہ انتہائی جہالت ہے جو کہتے ہیں کہ جی علم حاصل کرنے میں کیا حرض ہے جو علم ہے پڑھو لیکن میں یہی ثابت کروں گا قرآن و حدیث سے اور بزرگان دین کے اقوال اور بیانات سے اقلی دلائل سے فکرین اسلام کے بیانات سے فکر انگیز باتوں سے کہ سائنس علم نہیں جہالت ہے یہی وجہ ہے کہ یہ جہلوں کے پاس آیا ہے علم والوں کے پاس نہیں ہے سائنس اگر علم ہوتا تو یہ یعنی جدید سائنس اگر علم ہوتا تو علم والوں کے پاس آتا جہلوں کے پاس کیوں جاتا کفار جہل ہوتے ہیں مضمون میرا انگلش میں اپنا اردو میں ہے اس وجہ سے میں اپنا موضوع بھی اردو میں چلا رہا ہوں علامہ اقبال نے ایک بات کہی تھی کہ شرک را از خود برت تقلید غرب بادی اقوام را تنقید غرب اقبال نے فرمایا کہ مشرقی قوم میں مسلمان قوم جو دن ب دن ختم ہو رہی ہے اور اپنا وجود مٹا رہی ہے یہ انگریزوں کی تقلید اور ان کی اندھی پیروی کی وجہ سے مشرقی اقوام کو انگریزوں کی تقلید نہیں ان پر تنقید چاہیے اقبال فرماتے ہیں با دیں ہی اقوام را تنقید غرب یہ ان کے پیچھے نہ چلیں ان کا حق یہ بنتا ہے کہ یہ ان پر تنقید کریں ہمارے مفکر اسلام فرماتے ہیں مسلم قوم کو چاہیے بلکہ مشرقی اقوام کو چاہیے کہ یہ انگریزوں پر کیا کریں تنقید کریں ان کا رد کریں ان کی ہر بات کو غلط ثابت کریں انسانوں کے لیے تباہ کن ثابت کریں یہ پیچھے نکلیں تو جب ہمارے علامہ اقبال فرماتے ہیں اس قوم کو بلکہ مشرقی اقوام کو انگریزوں پر تنقید چاہیے تو ہم آج اپنے اس موضوع میں انتہائی تحقیق کے ساتھ تنقید کر رہے ہیں موضوع سنیں گے تو آپ پہلی بار سنیں گے یہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا یہ خزانہ تحریر کی شکل میں موجود تھا لیکن آپ کے سامنے منظر عام پر نہیں آیا تھا آج یہ منظر عام پر آ رہا ہے یہ کل بی گھر بیٹھے ہوئے چھوٹے حضرت صاحب قبلہ متضل علی نے مشورہ دیا کہ اس کو تو بیان میں لانا چاہیے کیونکہ تحریر کو ہر کوئی بندہ نہیں پڑھتا ہر بندہ نہیں سمجھتا ہم بیا لحم السلام کی سنت تحریر نہیں ہم بیا لحم السلام کی سنت تبلیغ ہے یعنی تقریر ہے خطاب ہے بیان ہے سوا نبیوں میں سے کسی نے کتاب نہیں لکھی لیکن بیان ہر نبی نے کیا عزیزم بات کو سمجھیں بذات خود کوئی علم مضموم اور برا نہیں بذات خود کوئی علم مضموم اور برا نہیں ہے کیوں علم اللہ تعالی کی صفت ہے بات کو سمجھیں علم اللہ تعالی کی صفت ہے کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جانتا ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ ہو جہالت اللہ کی صفت نہیں ہے کسی چیز سے بے خبر ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے ہر چیز سے باخبر ہونا اس کو بقوبی جاننا یہ اللہ تعالی کی شان ہے اور صفت ہے تو جب علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی صفت جو ہو اس میں کمال اور حسن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت بری کیسے ہو سکتی ہے علم کو جب اللہ تعالی کی نسبت دیکھو گے تو یہ حسن ہی حسن ہے کمال ہی کمال ہے شان ہی شان ہے حسین ہی حسین ہے کوئی اس میں برائی والی بات نہیں ہے ہاں کسی علم کو بندوں کے حق میں اس وقت مضمون ضرور قرار دیا جائے گا جس وقت تمام انسان یا بعض کے حق میں دنیاوی یا اخروی لحاظ سے نقصان کا باعث ہو جب کوئی علم تمام انسانوں کے لیے یا بال انسانوں کے لیے نقصان کا سبب ہو اس وقت انسانوں کے لیے اس علم کو ضرور برا کہا جائے گا کیوں کہ نقصان دہ جو ہے نقصان دہ چیز ہمیشہ بری ہوتی تو بندوں کے حق میں اس کو ضرور برا کہنا ہوگا جب مفید ہونے کی بجائے مضر ہو اس پر ضرور حکم جہل جاری ہوگا اس کو جہالت کہنا پڑے گا پھر انسان کے حق میں جب کوئی علم انسانوں کے لیے نقصان دے ہو تو پھر اس کو علم نہیں کہیں گے انسانوں کے حق میں جہالت ہوگا یہ ایک اور بات ہے کہ ہر چیز کا علم اللہ کے حق میں شان ہے اور کمال ہے لیکن بندوں کے حق میں وہ علم جہالت قرار پائے گا جو انسانوں کے لیے نقصان کا سبب ہو جائے گا قانون ہے شر کا ذریعہ شر ہوتا ہے برائی کا ذریعہ برائی بن جاتا ہے اسی لیے ایک حدیث مبارک ہے اور ابود داود شریف کی سونا نے ابی داؤد حدیث کی کتاب ہے عربی جلد نمبر دوسری صفح نمبر تین سو چھتیس ابوداؤد عربی جلد نمبر دو سفا نمبر تین سو چھتیس پہ حدیث پاک لکھی ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان منل علم جہلن بلا شبہ بعض علم جہالت ہیں حدیث میں دکھاتا ہوں یہ خنزیر لوگ کہتے ہیں ہر علم انسان کے لیے مفید ہے ہر علم علم ہے حاصل کرو چاہے جو بھی ہو میں حدیث دکھاتا ہوں سید اللہ بیاسن اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کچھ علم ایسے ہیں جو جہالت ہیں بات ہے سید المبیا پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانوں کے لیے کچھ علم بعد علوم کو جہالت قرار دے رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے علم بھی ہو اور جہالت بھی ہو علم ہو جہالت کیسے ہو سکتا ہے لیکن آئے سید اللہ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانے علی شان کو ہم ذرا تحقیق کے ساتھ اور بالخصوص حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تحقیق کی روشنی میں دیکھتے ہیں پتا چلے گا کہ یقینا ضرور ہر علم انسان کے حق میں علم نہیں ہوتا کئی علم ضرور ہیں جو انسان کے حق میں جہالت ہیں جب جہالت ہیں تو ان علوم سے انسان کو دور رہنا چاہیے ان کو حاصل نہیں کرنا چاہیے اب وہ تحقیق سنیں جو حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ یا علوم الدین کتاب کی جلد اول سے ہے ہاں وہ اسباب جن کی وجہ سے کسی علم کو انسان کے حق میں برا یا ناجائز قرار دیا جائے گا ایسے کل ایسے اسباب کل تین شمار کرائے ہیں امام حجت الاسلام غزالی نے تین سبب بتائے ہیں جن کی وجہ سے انسانوں کے حق میں کوئی علم برا اور ناجائز بن جاتا ہے اس کا سیکھنا انسان کے لیے جائز نہیں رہتا وہ تین سبب کیا ہیں ان کا خلاصہ سمجھیے پہلا سبب وہ علم سراسر سارا کا سارا خود طالب علم کے لیے نقصان دہ ہو یا کسی اور کے لیے جیسے علم میں و تلسمات جادو کا علم جادو کا علم یہ انسان کے اپنے لیے بھی مضر ہے نقصان دہ ہے اور دوسرے انسانوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے اس کا سیکھنا شریعت میں حرام ہے اس سے ایمان متعلم جو سیکھنے والا ہے اس کا ایمان فاسد ہو جاتا ہے کیونکہ اس جادو میں کفریہ کلمات فحش الفاظ اور شیطانوں سے امداد طلب کی جاتی ہے پھر جب اس کو استعمال کیا جائے تو اس کا استعمال بھی حرام ہے کیوں کہ اللہ تعالی کی مخلوق کو نقصان پہنچانا ہے جادو کے ذریعے اب تم سمجھدار ہو جادو ایک علم ہے ایک علم ہے جادو ٹونا سیکھنا اور اس کو استعمال کرنا کیوں حرام ہو رہا ہے؟, ہے علم ناجائز کیوں بن رہا ہے اس وجہ سے بن رہا ہے کہ یہ انسان کے اپنے لیے بھی نقصان دہ ہے دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہے تو امام غزالی فرماتے ہیں یہ پہلا سبب ہے کہ جب کوئی علم سارا کا سارا انسان کے اپنے لیے بھی نقصان دے ہو دوسروں کے لیے بھی نقصان دے ہو تو وہ علم ضرور ناجائز اور حرام بن جاتا ہے معلوم ہوا ہر علم انسان کے حق میں جائز نہیں جادو ٹونا ایسا علم ہے جو انسان کے استعمال کے لیے حرام ہے حرام ہے اور نبی پاک کا فرمان سچ ہے کہ بعض علم جہالت ہے ہر علم علم <سلام> جو ہے نا دوسرا سبب جس کی وجہ سے کوئی علم برا یا ناجائز قرار پاتا ہے وہ علم سراسر نہیں ہے سارا نہیں بلکہ حد سے زیادہ جب حد سے زیادہ ہو تو سے نقصان ہو جیسے علم نجوم ستاروں کا علم کون سا جس سے نجومی بنتے ہیں منجمین جن کو کہتے ہیں نجومی حضرات اس علم نجوم کی اتنی مقدار کہ جس سے اوقات کار اور باہر و بر کے سفر میں رہنمائی حاصل ہو بس اتنا تو محمود ہے اچھا ہے بلکہ اگر کوئی اور ذریعہ نہ ہو تو علم نجوم اتنا سیکھنا جس سے اوقات کا پتہ لگ جائے نماز کا حج کا حج کا وقت کیا ہے قبلہ سمت کا علم ہو جائے اتنا علم نجوم تو جائز بلکہ ضروری رکھا گیا ہے اگر کوئی اور ذریعہ نہ ہو اس سے زیادہ علم نجوم سیکھنا جس سے مستقبل کی خبر آنے والے وقت کی خبر یا کسی کی آنے والی زندگی کے متعلق پیش گوئی کی جائے جیسے عام نجومی بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مہینے کے بعد سال کے بعد یہ ہو جائے گا فلان ہو جائے گا یہ محکمہ موسم, موسمیات والے کہتے ہیں کل موسم یوں ہوگا فرن پرتوں یہ ہوگا یہ آپ کی تقدیر خراب ہو رہی ہے آپ کے حالات خراب ہو رہے ہیں آپ پر مصیبت اتر رہی ہے آپ پر خوشی آ رہی ہے خوشی جا رہی ہے یہ ہیں مستقبل کے آنے والی خبریں اس طرح علم نجوم اس طرح سیکھنا اور اتنا سیکھنا کہ جس کے ساتھ آنے والی باتیں بندہ جناب اس علم کے ذریعے بتانا شروع کر دے اور دعویٰ شروع کر دے کہ تمہارا کل یہ ہوگا فلان ہوگا یہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے ہاں کیوں اس وجہ سے اس کی تصدیق کرنے کو نجومی کی باتیں سچی قرار دینے کو حدیث پاک میں تقزیب دین سے تعبیر کیا گیا سرکار نے فرمایا جو کاہن نجومی کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے وہ محمد کے اتارے ہوئے دین کو جھوٹا کہہ رہا ہے ہاں حدیث پاک ہے اس علم نجوم کے برا ہونے کی وجہ عوام الناس کے عقائد و ایمان کے خراب ہونے کا خطرہ ہے کیوں کہ عوام الناس یہی سمجھیں گے ستارے ستارے مؤثر حقیقی ہیں اور ستاروں کے ساتھ ہی سارا کچھ نظام چلتا ہے کسی کا عقیدہ یہ بن گیا کہ ستاروں کے ساتھ ہی تقدیر بنتی بگڑتی ہے اور ستاروں کے ساتھ ہی میری زندگی کا معاملہ ہے جیسے ستارے یہ بتائیں گے ویسے ہی میرا سب کچھ ہوگا جی اس طرح یہ شرکیہ عقیدہ پیدا ہوگا کہ ستاروں کو خدا سمجھنے والے بھی یہی کرتے ہیں یہی نظریہ رکھتے ہیں تو مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ خراب ہوگا عوام کا اس وجہ سے سید اللہ بیا پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا علم نجوم سیکھنے سے منع فرما دیا روک دیا تاکہ مسلمان عوام الناس کا عقیدہ ایمان خراب نہ ہو جائے وہ <سلام> <سلام> <سلام> یہ نہ سمجھ رہے کہ یہ ہے, ستاروں کے ساتھ ہی سارا معاملہ تعینات کا چل رہا ہے اور ستارے ہی مؤثر ہیں ستاروں کا ہی اثر ہے سارا ہیں جی اور اللہ تبارک و تعالی سے نظر ان کی نہ ہٹ جائے یہ مشر ستاروں کو خدا کے برابر نہ سمجھنے لگ پائیں اللہ کے پاک محبوب نے ایمان بچانے کے لیے علم نجوم کو ایسا علم نجوم جس سے آنے والی باتیں بتانی ہوں حرام قرار دے دیا اور سیکھنے سے منع فرما دیا ہاں جی معلوم ہوا باقی سید المبے کے فرمان کے مطابق علم نجوم کا وہ حصہ جو آنے والی آنے والی خبریں بتانے سے متعلق ہے مستقبل کی باتیں بتانے سے متعلق ہے وہ ضرور جہالت ہے اگرچہ جی حقیقت میں علم تھا لیکن انسانوں کے ایمان بگاڑنے کا جب سبب بن گیا تو اب یہ حرام ہو گیا اور حضور سرکار نے اس کو جہالت قرار دے دیا سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے دیکھے تو صحیح نا یہ اسلام ہے نا جی یہ روشنی ہے نور ہے اسلام روشنی ہے روشنی میں امتیاز مطلع. में مطلع. में مطلع. ہوتا ہے اندھیرے میں گڑبڑ ہوتا ہے اندھیرے میں کوئی پتا نہیں چلتا کیا شہ ہے آگے اسلام روشنی ہے روشنی میں خوب محسوس ہوتا ہے یہ سانپ ہے یہ لاٹھی ہے یہ رسی ہے یہ کیا ہے یہ دشمن ہے یہ دوست ہے یہ سکول میں اندھیرا ہے روشنی نہیں ہے یہ ہے روشنی جو امام حجت السلام غدالی پیش کر رہے ہیں جس سے پتہ چل رہا ہے انسان کے لیے کون سا علم علم ہے اور کون سا علم جہالت ہے ٹھیک ہے نا توجہ سے کہیں سبحان اللہ اچھا یا تو بھائی یہ عقیدہ خراب ہو جائے گا لوگوں کا کہ خدا کے برابر سمجھیں گے یا نجومیوں کو غیب دان سمجھیں گے کہیں گے یہ غیب کا علم رکھتے ہیں اور اگر یہ سمجھیں گے پھر بھی مشرق ہو جائیں گے اچھا یہ دونوں باتیں پختہ ہیں دوسری وجہ یہ محاذ اٹھے سٹھے کا علم ہے تخمینی ہے علم نجوم جو ہے نا یہ تخمینی اور اندازے اور اٹھے سٹھے کا علم ہے یہ علم طب کی طرح ضنی بھی نہیں اور علم واحد کی طرح یقینی بھی نہیں ہاں یہ بلکہ تخمینی ہے محل اٹھا سٹھا لگاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اکثر باتیں غلط کبھی تکا چل گیا تو ٹھیک نہ چلا آہ, آہ. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھی نہیں اور علم وحج کی طرح یقینی بھی نہیں ہاں یہ بلکہ تخمینی ہے محل اٹھا سٹھا لگاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اکثر باتیں غلط کبھی تکا چل گیا تو ٹھیک نہ چلا ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا وہ تکے لگاتے ہیں اچھا تو اس کا بے فائدہ اور فضول ہونا ہے تیسری وجہ اس کا بے فائدہ اور فضول ہونا ہے دوسری وجہ تو وہ ہو گئی کہ یہ اٹھے سٹھے کا علم ہے اور اٹھے سٹھے کے پیچھے انسان نہیں چلتا مسلمان تو کم از کم نہیں چلتا نا ایسے تکے کے پیچھے چلنا رمایت تب نا اللہ ان غن الا یوگنی میں الحق کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافر لوگ زن کے پیچھے چلتے ہیں اور زن ہک حق, حق سے کسی بات کا فائدہ زن سے حق کی کوئی بات سامنے نہیں آتی اچھا تیسرا علم رجوم بیکار ہے بے فائدہ ہے اتنا سیکھنا کہ کل یہ ہوگا پر تو یہ ہوگا فلان یہ ہوگا بارش آ رہی ہے فلان ہو رہا ہے کیوں اللہ تعالی کی تقدیر سے کوئی بھاگ سکتا ہے ایمان سے بتاؤ بھائی اگر اللہ کی تقدیر سے بھاگنا ممکن ہوتا تو یہ نجومی خود کیوں نہیں بھاگتے سمجھ نہیں آ رہی آپ کو نجومیوں کے لیے تقدیر میں بھوک لکھی ہے فٹ باتھ پر رلنا لکھا ہے یہ علم نجوم کے ساتھ یہ خندیر اپنی تقدیر کیوں نہیں بدلتے اگر اگر ان کا علم نجوم خود ان کے کام نہیں آ سکتا تو اوروں کی تقدیر کے کیا کام آئے گا اس وجہ سے ہمارے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم کے پڑھنے سے منع فرما دیا جس کا فائدہ ہی نہ ہو حضور فرماتے انی الحم میں کم الم اللہ اللہ میں اس علم سے تیری پناہ لیتا ہوں جو انسان کو نفع نہ دے حدیث بات ہے کیسی عجیب بات ہے تم کہتے ہو ہر علم پڑھنا چاہیے اور حضور فرماتے ہیں وہ علم نہ پڑھو جس سے انسان کو فائدہ نہ ہو اور بالخصوص بالخصوص وہ علم حاصل کرو جس سے انسان کو قبر و حشر میں فائدہ ہو یار ایسی احادیث مبارکہ کو ملا ملاؤں نے کہاں چھپا رکھا ہے پروفیسر خنزیر اس کو چھپاتے رہے ہیں ایسی باتوں کو چھپاتے ہیں لیکن اللہ تعالی ہر اس بات کو ظاہر کرتا ہے جس حق کی بات کو لوگ چھپاتے ہیں اللہ تعالی اس کو ظاہر فرما دیتا ہے یہ حدیثیں ہماری ساری فکر کی بنیاد ہیں یہ دو حدیث اللہ میں اس علم سے تیری پناہ لیتا ہوں جو نفع نہ دے اس کا مطلب ہے کہ کئی علم ایسے ہیں جو انسان کو نفع نہیں دیتے اور حضور اس سے پناہ لیتے ہیں اللہ کی کیا مطلب کہ اس کو حاصل نہیں خود نہیں کر اس کو اس کو حاصل نہیں کرنا چاہتے اس کو حاصل نہیں کرنا چاہتے اور یہ حضور سرکار نے امت کے لیے سبق پڑھایا ہے امت کو سبق دیا ہے کیا امتی ہو یہ علم کا نفع نہ ہو فائدہ نہ ہو وہ فضول ہو وہ سلم کے قریب مت جانا یہی مطلب ہے نا اللہ سے پناہ لینے کا مطلب یہی ہے کہ اس کو حاصل نہ کرنا اور دوسری حدیث ہم اداؤد کی کہ بے شک کئی علم جہالت ہے کئی علم یہ دو حدیثیں ہماری تمام فکر کی بنیاد ہے ہم بھی یہی تقسیم کرتے ہیں الحمدللہ اور آگے دیکھیں گے کہ کیسے جناب والا یہ سائنس جو ہے یہ خبیص انسانوں کے لیے کتنا نقصان دہ اور مولک ہے ہاں سنیے تیسرا سبب دو سبب آ سامنے جس جن کی وجہ سے کوئی علم برا بنتا ہے یا نجائز قرار پاتا ہے تیسرا علم وہ علم متعلم کی ذہنی سطح سے بلند ہو یہ امام غزالی کی تحقیق پیش کر رہا ہوں خلاصہ اردو میں عربی میں دیکھنی ہوں تو احیاء علوم الدین میرے پاس پڑی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں طالب علم کی ذہنی سطح سے علم ہو ایسے علم کو نچلی سطح والے طالب علموں کو سکھانے پڑھانے سے منع کیا گیا کیونکہ جب اس کا ذہن ہی اس تک نہیں پہنچے گا تو بے خراب ہو جائے الٹا کو ذہن ہو کر بگڑ جائے ہاں ہو سکتا ہے گمراہ ہو جائے ہو سکتا ہے پاگل ہو جائے جب اس کی سطح سے بلند ہے تو ہر بچے کو ہر علم نہیں سکھایا جائے گا نہ ہی سکھانا مناسب ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق کلام کرو عقل کے مطابق کلام کرو اب میں مثال دیتا ہوں مسئلہ ہے وحدت الوجود کا یہ صوفیاء کا مسئلہ ہے اب یہ ظاہری علماء پڑھیں گے پڑھتے ہیں تو بچارے یا اولیاء کو مشرک کہنا شروع کر دیتے ہیں یا خود مشرک بن کر بیٹھ جاتے ہیں وحدت الوجود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے صوفیاء کا اولیاء کرام کا جو اس کا پہنے پڑھانے سے کوئی تعلق نہیں اس کا تعلق سینے کے ساتھ ہے یہ صدری علم ہے ایسا روحانی علم ہے کہ ہر ظاہری عالم کو اس کا پڑھنا ہی جائز نہیں اللہ کے ولی جب کسی کو اپنی نگاہ باطنی کے ساتھ رنگتے ہیں اس کا دل روشن کرتے ہیں پھر اپنی باطنی نگاہ کے ساتھ وحدت الوجود اور اس حقیقی توحید کے مسئلے کو اپنی باطنی نگاہ کے ساتھ ان تک پہنچا دیتے ہیں ان کے سینے میں رکھ دیتے ہیں ان کو سمجھا دیتے ہیں ورنہ یہ کتابوں کے ساتھ پڑھنے کا مسئلہ سمجھنے کا مسئلہ اور یہی وجہ ہے کہ آج انگریزوں نے اس مسئلے کو یونیورسٹی میں یہ سور سوڈینٹ جو ہوتے ہیں ان کو مقالہ لکھنے کے لیے پیش کیا ہوا ہے کہ تم مکالے لکھو اور پی ایچ ڈی کرو وحدت الوجود پر حالانکہ ہمارے فقہ کی کتابیں فتاوا شامی وغیرہ میں لکھا ہے وحدت الوجود کی کتابیں ظاہری عالموں کو پڑھنا حرام ہے یہ کامل اللہ کے ولیوں کے دل کا مسئلہ ہے یہ کتابوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ بابا فرید ورگے بابا فرید جیسے غوث پاک جیسے شیخ مہی الدین ابن عربی جیسے ہاں جی بہا الحق زکری ملتانی جیسے اور جناب خواجہ اجمیری غریب نواز جیسے پیر مہرے علی شاہ جیسے اپنے سینے میں یہ راز سمجھتے ہیں مگر یہ مسئلہ کتابوں سے سمجھانے والا نہیں ہے آل. آل. ہمارا ایک رشتے دار ہے اس بے وقوف نے کوئی عادت الوجود کیا اسی کتاب کو پڑھ لی تو سمجھ اس کی آئی نہیں تو وہ کہنے لگا بھینس کے بچے کو پکڑ کر کہنے لگا یہ بھی خدا ہے یہ بھی خدا ہے وہ بھی خدا ہے وہ بھی خدا ہے اب ایمان سے بتاؤ اگر یہ مسئلہ یونیورسٹی والے اسٹوڈنٹ پڑھیں گے تو کتنا بڑے مشرق اور لانتی بنے گے جو ان کی سطح سے ہی بلند ہے ان کو تو دین کا کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا شیطانوں کو وہ شریعت کے ظاہری مسئلے سمجھ نہیں آتے بغیرتوں کو جن بغیرتوں کو شریعت کے ظاہری مسئلے سمجھ نہیں آتے وہ حقیقت کے باطری مسائل کیا سمجھ سکتے ہیں لا لا وہ مشرق اور لانتی بائیمان ہوں گے یا اللہ کے ولیوں کے گستاخ ہوں گے اور اپنی آکمت برباد کر کے دنیا سے چلے جائیں گے اس وجہ سے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تین سبب یہ کرار دیے بتائے جس کی جن کی وجہ سے کوئی علم برا بنتا ہے انسان کے حق میں اور نجائز کرار پاتا ہے ہاں جی پہلا سبب پہلا سبب کیا تھا پہلا سبب یہ تھا کہ خلاصا سمجھا رہا ہوں پہلا سبب یہ تھا کہ خود طالب علم کے لیے سارا کا سارا نقصان دہ ہو یا اور لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو جیسے جادو ٹونے کا علم دوسرا سارا کا سارا نقصان دینا ہو جب حد سے زیادہ بہے تو پھر نقصان دے ہو جیسے علم نجوم تیسرا سبب کیا ہے کہ انسان کی سطح سے بلند ہو ذہن کی سطح وہاں تک نہ ہو اس کی رسائی نہ ہو سکے وہ سمجھ نہ سکے اس کو تو پھر بھی اس انسان کے حق میں وہ علم ناجائز قرار پائے گا یہ تین سبب امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جنوائے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ علم کب انسان کے لیے ناجائز اور برا ہو جاتا ہے پتا چلا ہر علم انسان کے لیے جائز نہیں اچھا نہیں وہ علم اچھا ہے جو انسان کے لیے مفید ہو فائدہ مند ہو اس میں نقصان نہ ہو اب دوستو اس مختصر تحقیق کے بعد دیکھتے ہیں جدید سائنس کو کہ یہ انسانوں کے لیے سراسر سراسر نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے یہ آپ دیکھتے ہیں بس یہی مسئلہ سمجھانا ہے دراصل توجہ سے کہیں سبحان اللہ ہم آل. آل. لوگ بن چکے ہیں غلام ذہن اور غلام ذہن جو ہوتا ہے نا وہ اچھے برے میں تمیز نہیں کرتا یاد رکھنا نہیں بات یہ قوم سائنس کے مثبت اثرات تو دیکھتی رہی لیکن اس نے مزر اثرات نہیں دیکھی اس نے ایک جانب دیکھی اور دوسری جانب نہیں دیکھی کیوں کہ سائنس ہے نفسانی چیز اس سے نفس خوش ہوتا ہے جب نفس کی خواہشات سائنس کے ذریعے پوری ہوتی ہے تو یہ نفس اندھا ہو گیا ہے اپنی خواہشات کے پیچھے یہ اتنا اندھے ہو کر دوڑ رہا ہے کہ سائنس کے نقصانات کی طرف یہ توجہ ہی نہیں کرنا چاہتا اب سائنس کے نقصانات کی طرف توجہ کن لوگوں کی ہے کون لوگ ہیں جو اس کے مدر اثرات اور نقصان دہ اثرات کو سمجھتے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نقصانی को کو ختم کر دیا ہے पर پر روح بن گئے ہیں اللہ کے ولی لوگ پیر مہراری شاہ تاجدار بولنا جیسے میاں شیر پانی جیسے وہ اس کے اثرات کو جانتے ہیں کہ نقصان دہ اثرات کیا کیوں کہ وہ نفس سے خالی لی ہیں ہم سراپا نفس ہیں میں مثال دیتا ہوں جیسے سورج کے سامنے سیاہ بادل آ جاتے ہیں تو پھر دن رات بن جاتا ہے اسی طرح جب نفسانی خواہشات کے بادل انسان کے دل کے سامنے آتے ہیں پھر یہ انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے پھر اس کو کوئی حقیقت نظر نہیں آتا ہاں پھر یہ کافر کی طرح اندھی بھینس کی طرح ہر طرف دوڑتا ہے اللہ کے ولی نفسانی خواہشات کے بادلوں کو اپنے دل کے آگے سے ہٹا لیتے ہیں ان کی دل کی آنکھ حقیقت کی کھل جاتی ہے جب کھلتی ہے تو ان کو نفع نقصان ہر چیز کا سامنے صاف نظر آتا ہے ہاں تا اسی وجہ سے اسی وجہ سے ہمارے قلندر لاہوری اقبال فرماتے ہیں سناؤں ذرا توجہ سے کہیں سبحان اللہ اقبال فرماتے ہیں بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر بٹو اور غلام لوگ ہیں ان کی بصیرت پر ہم اقل والے لوگ تو بھروسہ نہیں کر سکتے بھائی بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان ہو کی ہے نظر بی کہیں سبحان اللہ علامہ فرماتے ہیں بھائی دنیا میں اگر کوئی آنکھ دیکھتی ہے تو اللہ کے آزاد بندوں کی آنکھ ہے نفس و شیطان کے غلاموں کی آنکھ اندھی ہے نہیں دیکھتی اگر دیکھتی ہے تو پھینگے کی طرح ایک کے دو دیکھتی ہے ہاں اور اگر دنیا میں صحیح دیکھتی ہے تو مردانِ حر اللہ کے آزاد بندے جو نفس سے بھی آزاد ہیں شیطان سے بھی آزاد ہیں کافروں کی غلامی سے بھی آزاد ہیں حکومتوں کی غلامی سے بھی آزاد ہیں صرف اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں یہی لوگ ہیں جن کی آنکھ جب دیکھتی ہے تو مجاز کے پردے چیر کر حقیقت تک پہنچ کر دیکھتی ہے جو ہے نا ہم انگریزی ٹٹو ہیں ہمیں کیا نظر آئے چمگا دڑ کو کیا سورج نظر آئے وہ نہیں دیکھ سا ہم چمگا دبت جو ہے نا اب دیکھیں ہمارے سامنے تحقیق یہ آئی کہ جو علم ان... تمام انسانوں کے حق میں یا انسانوں کے حق میں نقصان دے ہوگا وہ علم جہالت ہے علم کیوں انسانوں کے لیے علم وہی ہے جو انسان کو فائدہ پہنچائے اور سنو دوستو سائنس انسان کو بھی ہلاک کرتی ہے انسانیت کو بھی برباد کرتی محلے کے انسان بھی ہے اور محلے کے انسانیت بھی ہے پہلے دو باتوں میں خلاصہ سمجھا دیتا ہوں پھر یہ اپنے مضمون سے آپ کو سمجھاؤں گا ایک ہوتے ہیں دینی نقصانات اور ایک ہوتے ہیں دنیاوی نقصانات اور سائنس دونوں دونوں نقصان دیتی ہے ہاں دین کا دین کا بھی تباہ کرتی ہے اور دنیا بھی برباد کرتی ہے دیکھیں گا دینی نقصانات اس کے کیا ہیں ماتا پرستی صرف دنیا پرستی اور پر تائش ایاش زندگی کی اندھی طلب نے قرآن و حدیث علوم شرعیہ جن کے بغیر انسان کی کامیابی ممکن ہی نہیں یہ تمام کے تمام علوم شرعیہ اور قرآن حدیث آج دنیا سے ختم ہو چکے یہ دینی نقصان کس نے کیا جب یہ سائنس نہیں تھی تو اس وقت علوم شرعیہ ہر طرف مسلمانوں میں رائج تھے یہی علم دنیا پڑھتی تھی پھر کوئی امام احمد رضا بنتا تھا کوئی امام اعظم ابو حنیفہ بنتا تھا ہر گلی کے موڑ پر دنیا کے بے مثال بے کنار سمندروں لما تھے آج اسلانتی لانتی سینس کے اثر سے یہ نتیجہ نکلا ہے علوم شریعہ علماء کے پاس جن کو علماء کہتے ہیں ان کے پاس علوم ہی نہیں علم ہی نہیں رہا شریعت کا ترمی نہیں رہی مفتی کا بیٹا ہے تو وہ علوم شریعہ کی بجائے وہ کہتا ہے میں تو انگریز کے پاس جاؤں گا میں سائنس پڑھوں گا پیر کا بیٹا ہے تو سائنس کی طرف جا رہا ہے جس کو دیکھو وہ اسی طرف جا رہا ہے شریعت کا علم دنیا سے اس قدر اٹھ چکا ہے کہ خود مفتیوں کو ایمان عقائد اور علوم شریعہ کی خبر نہیں رہی جامعہ نظامیہ بہت بڑا مدرسہ ہے لاہور کا اس کے مفتی عبد القیوم ہزاروی اور بڑے اس وہاں کے ناظم میرے پاس پچھلی مسجد میں آئے تھے میں نے فکا شافی کی ایک کتاب امام ابن حجر حتمی مکی رحمت اللہ علیہ کی ان کے سامنے جلد نمبر نو رکھی سارے کے سارے سر مارتے رہے محمد مفتی محمد خان ہو گیا فلاں فلا ہو گیا کتار ہو گیا یہ سارے تھے میرے پاس اس مسجد میں آئے تھے میں نے وہ کتاب سامنے رکھی سر مارتے رہے سمجھ میں آئی کہنے لگے مجھے ہمیں یہ کتاب دے دو ہم اپنے مدد سے ملے جائیں گے مطالعہ کر کے پھر آپ کو مطلب سمجھائیں گے لے گئے پندرہ دن کے بعد یہاں تو بیٹھے ہوں گے جامع نظامیہ کے وہ گواہی دیں گے پندرہ دن کے بعد کتاب واپس آئی مسئلہ وہی کا وہی رہا سمجھ تک نہیں آ سکی کسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں یہ مفتیوں کا حال ہے ارے امام محمد رضا جن علوم کے ماہر تھے امام محمد رضا جو شریعت کے علم جانتے تھے جو کتابیں ان نے لکھی ہے آج کے مفتیوں سے پڑھی نہیں جاتی ایک فاروغ تحس... ایک فاروق تحصیل تحس... و ضلع و صوبہ یہ رائے میں ایک ملا ہے انیت اللہ لورا کا وہ درس نظامی کو وہاں پڑھاتا ہے مول اسرائیل ہے اس کے پاس بابلیا پنڈ ہے بابلیا ہاں ہوئے نا اس جلسے میں اس نے کہا دیکھیں یہ لانتیوں کا علم کیا رہ گیا ہے اس میں اس نے کہا ہمارے مقابلے اور زد کی وجہ سے اس نے کہا پرانے پاک جو نیچے پڑا ہوتا ہے تو اس کے اسرار اور رموز اٹھا لیے جاتے ہیں وہ خالی کالے حرف رہ جاتے ہیں اور کالے حرفوں کی کوئی عزت نہیں ان کو اٹھانے کی بھائی کوئی ضرورت نہیں ان کے وہ پرا رہے تو کوئی بات نہیں ہے ایمان سے بتاؤ یہ اتنا لانتی علماء ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں یہ خالی کالے حرف رہ جاتے ہیں اور اسرار اور رموز اٹھا لیے جاتے ہیں ان سالموں کو پتا نہیں ہے وہ جاہل اتنا بڑا کفر مرتد کر رہا ہے کہ قرآن جب نیچے جاتا ہے تو کالے حرف رہ جاتے ہیں اس میں اس کی برکت اٹھ جاتی ہے اس کا سارا کچھ اٹھ جاتا ہے اتنا بڑا کفر اس جاہل کو پتا نہیں ظالم قرآن کے الفاظ سے اللہ کے حقائق و رموز اسرار جدا نہیں ہو سکتے اور قرآن کے قرآن کس کو کہتے ہیں قرآن الفاظ مانے دونوں کو کہتے ہیں خالی مانے کا نام قرآن نہیں خالی الفاظ نہیں الفاظ مانے دونوں کا نام قرآن ہے یہ موتلا اور بد مذہبوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن کے الف قرآن مخلوق ہے اس کے الفاظ علیحدہ ہے اس کے اسرار رموز علیحدہ ہے ہم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں آج اتنے بڑے مرتد یہ مفتی بنے بیٹھے ہیں بتاؤ عوام الناس کا کیا حال ہوگا وجہ یہی ہے کہ جو ہی سینس آتی گئی ہر آدمی ہلکا ہو کر پاگل کتے کی طرح اس مردار کے پیچھے پڑ گیا اپنے دین کے علم شریعت کو چھوڑ دیا اگر نہ چھوڑتے یہ نہ ہوتا نہ چھوڑتے نہ چھوڑتے تو پھر میرے علی جا عالم تو بن جاتے جائیں میں قربان جائیں میرے علی تاجدار گولڑا پر ہمارے پاس انہیں لوگوں کی فکر ہے ہماری اپنی نہیں ہے میرے منیر میں لکھا ہے پیر مہرے علی شاہ گولڑوی تاجدار نے فرمایا یہ ترقی اسباب معیشت ہے ترقی اسباب معیشت ہے اور وہ بھی غیر شرعی غیر شرعی اسباب زندگی پیر مہر علی شاہ نے سائنس کو قرار دیا ہے جاؤ لڑوں سے لڑو جو کہتے ہیں یہ چشتی اکیلا ہے میں کہتا ہوں ظالموں تم نے بزرگوں کی کتابیں نہیں دیکھی جا لو اگر تم بزرگوں کی کتابیں پڑھو تو کوئی بزرگ تمہارے ساتھ نہیں انگریز کے ساتھ نہیں اللہ رسول کے ساتھ اور ہمارے ساتھ ہے تمہارے ساتھ کوئی نہیں یا جو ہےوالہ کتاب کا میں دے رہا ہوں اگر حوالہ غلط ہو میری زبان کاٹ دو جاؤ مفتیوں سے پوچھو پیر مہر علی شاہ نے سائنسی اسباب کو غیر شری کیوں کہا ہے جاؤ اگر پیر صاحب نہ کہا ہو تو میں اپنے پیر کے پیچھے چلوں گا میں اپنے پیر کی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن حدیث کے دلائل پیش کروں گا میں اپنے پیر کو پیٹھ نہیں کر سکتا میرے پیر کا بولنا خدا کا بولنا ہے. <سلام> <سلام> <سلام> قسم <سلام> خدا کی میں <شلام> ان کا ایک درد کے خادم کا خادم ہوں خادم کے خادم کا خادم ہوں میرے ساتھ کو ملازرہ کر لیں پیر صاحب کی بات کو میں آج اسی جلسے میں اسی وقت اسی جمعہ کے خطبے میں میں اپنے تلائر قرآن و حدیث کے ساتھ سچا ثابت کر رہا ہوں کوئی توڑ کر دکھائے غلط کرتے سنو عقائد عقیدے آمال سالحہ اور خدا تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع کا جذبہ اخلاص رضا حق تعالی حق تعالی کی خوشنودی تلاش کرنا یہ سب ایسی دولتیں ہیں جن کو سائنس کی وجہ سے آج دنیا چھوڑ کر ان دولت ان دولتوں سے محروم ہو چکے آج عقیدہ اسلام نہیں رہا دلوں میں آج عمل سالے نہیں رہا ہو ہو دنیا خدا خدا خدا جو پیر بنے بیٹھے ہیں صاحبزے ہیں ان کے امال دیکھو تو شیطانوں سے بڑھ کر ایک نمبر رنڈی باز بنے بیٹھے ہیں مریدوں کی کو نہیں چھوڑتے ہیں ہر وقت ہر وقت دنیا کے کتے اور مردار کے تالب بنے بیٹھے ہیں کوئی عمل ان میں نہیں ہے ان کے اگر بڑے تھے تو سراپا کرامت تھے اور اگر یہ ہیں تو سراپا غانت ہے ایک کرامت ان سے ظاہر نہیں ہوتی پے گرکوں سے کسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں میں لطائف المن شیخ شیخ سیدی ابن عطا اللہ اسکندری جو کہ خلیفہ ہیں شیخ ابو ابوالعباس مرسی کے شیخ ابو ابوالعباس مرسی وہ اللہ کے ولی تھے جو فرمایا کرتے تھے لویتا جبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفتا لازت الفسی من المشرفینا فرمایا اگر رسول کریم کی دعوتیں گرامی میری آنکھ سے ایک لمحے کے لیے رنگ ہو جاتی تو میں اپنے آپ کو مجھے شمار کرتا کیا مطلب اللہ نے مجھے وہ نگاہ عطا کی ہے کہ چوبیس گھنٹے میں ایک لمحہ کے لیے بھی مستفا کی ذات سے میری نگاہ دور نہیں ہوتی <تصفح> وہ فرماتے ہیں لتاف المرن شریف کے اندر شیخ ابو اباس مرسی کے خلیفہ شیخ ابن عطا اللہ اسکندری آپ فرماتے ہیں جب لوگ اللہ سے اللہ کے طالب نہیں رہتے دنیا کے طالب ہو جاتے ہیں مولا تعالیٰ سے منہ پھیر لیتے ہیں دل کا فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو چھپا لیتا ہے پھر زہر نہیں ہوتے ان کے سامنے آپ بتاؤ ایمان سے اور تمہارے سامنے سے اللہ نے ولیوں کو چھپا لیا لیا جدھر جاؤ شیتانوں کے ولی تو بیٹھے ہیں رہمان کے ولی نظر نہیں آتے وہ مردے زندہ کرنے والے نظر نہیں آتے وہ دلوں کو زندہ کرنے والے نظر نہیں آتے وہ ہاتھ پھیر کر بیماروں کو اٹھانے والے نظر نہیں آتے وہ جو مٹی وہ جو ایک تیل پھینک کر دشمن کے لشکروں کو شکست دے دیتے تھے وہ آواز نظر نہیں آتے وجہ کیا ہے لعنت اسی سائنس کی ہے سائنس آئی ہر بندہ دنیا پرست بن گیا مادہ پرست بن گیا دنیا کا طالب بن گیا مولا سے منہ مو پھیر لیا اللہ تعالی نے اپنے دوستوں اپنی رحمت کو ان سے چھپا لیا پہلے قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کی رحمت اتنی عام تھی کہ ادھر شیر ربانی تھے لاہور کے آس پاس دیکھو ادھر رحمت علی سرکار تھے ادھر شاہ صاحب کرما والے تھے ادھر میرے علی تاجدار تھے گھر دیکھ کے اگر تم مشرق کی طرف جاتے تو پھر رحمت لوٹ کر واپس آتے اگر مغرب کی طرف جاتے تو رحمت لوٹ کر واپس آتے ارے آج اگر قسم خدا کی چاروں جانب جس طرف چلے جاتے ہو سوائے لانت کے کچھ نہیں ملتا ویر ہے تو وہ خود ٹی وی میں مصروف ہے وہ اور کو کیا دے گا اس کو کیا پتا خدا کا دین کیا ہے ماربت کیا ہے کلب کیا ہے توجہ نہیں فرمائی ایسے ہے تمہارا کہ نہیں لیکن اس قوم مردہ ہو چکی ہے مر چکی ہے اس مردہ قوم نے کبھی اپنے نقصانات نہیں سوچے یہ نہیں سوچا کہ اس سائنس نے ہم سے کیا لے لیا ہے سوچنا ہی چھوڑ دیا اس قوم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا اس قوم کی سوچ نہ ہو یہ مردہ نہ ہو تو اور کیا ہو اب سنیے جرائم فسادات قتل و غارت دہشت گردی شراب نوشی بنا چوری اکیتری بازی چکر بازی منشیات فروشی ملاوٹ یہ عام ہے یا نہیں ہے ایمام سے بتاؤ یہ سب چیزیں عام ہیں کیوں عام ہیں آج سے جیسے جیسے آپ پیچھے جائیں گے جرائم آپ کو کم ہوتے نظر آئیں گے ہتھی کے پیچھے چلتے چلتے جب صحابہ کے دور میں کھڑے ہو جائیں گے تو حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک ناجائز قتل نہیں ہوا دس سالہ دور حکومت ہے اور قتل اور اس وقت پوری دنیا میں قتل کی آزاد و شمار جانتے ہو کیا ہے کیا کتنا جرائم ہو رہے ہیں کہاں کہاں کہاں کہاں جرائم ہیں وہ جگہ بتاؤں قسم خدا کی تو میری ہی جگہ نہ رہے وہ جگہ بتاؤں انسانیت ہمدردی محبت مہمان نوازی اطب سچائی حیا غیرت نیاز مندی توازو تمام انسانی قدرے ختم ہو چکی ہیں انسان کو ایک حیوان بنا دیا گیا ہے یا ایک مشین کی طرح مشین بنا دیا گیا ہے جیسے مشین میں احساس نہیں ہوتا آج کے انسان میں احساس نہیں ہے اللہ سنیے آگے سنیے جو باتیں میں کر رہا ہوں جو باتیں میں یہ دینی نقصان کے حوالے سے کر رہا ہوں ساتویں کی اردو کی کتاب پنجاب ٹیکسٹ بورڈ والوں کی صفحہ نمبر ایک سو چار پانچ کھول لیں اگر یہی باتیں یہی نقصانات دینی اس کتاب میں خود سکولیوں نے نہ لکھی ہوں میں زبان کٹواتا ہوں یہ ساتویں کی اردو کی کتاب دیکھو انہوں نے لکھا ہے اس تعلیم نے آکر ہر انسانی قدر ختم اسلامی اخلاق ختم ہو گئے ہے مہمان نوازی ہوتی تو ہوتی تھی تو ہوٹل آ گئے پہلے لوگ جب پریشان ہوتے تو اپنے خاندان والوں سے ملتے اب پریشان ہوتے ہیں تو ہوٹل والوں سے ملتے سبحان اللہ پارک والوں سے ملتے بے غیرت انسان آج کا حیوان اور مشین اس حیوان اور مشین انسان میں اپنے خاندانوں کے ساتھ بسنے کی بھی اپنے خاندانوں کے ساتھ محبت رکھنے کی بھی صلاحیت نہیں رہی یہ وہ زال انسان بن ہے اور تین ہی نقصانات تو یہ سن لیا آپ نے اب دنیا بھی سنے اس نے دنیا کا کیا کباڑا کیا ہے بتاؤں بولے ذرا سبحان اللہ جانی ہلاکتے انسان ہلاک پہلے سے سمجھایا انسانیت ہلاک ہو گئی وہ تین ہی نقصانات ہیں ہم سمجھا رہا ہوں انسان ہلاک ہو گیا ایمان سے بتاؤ بجلی سے کتنے انسان مر چکے ہیں دنیا میں کروڑوں کی تعداد آداد و شمار اگر آپ سنیں تو حیران رہ گئے گنتی نہیں ہو سکتی بجلی کے ذریعے سوئی گیس کے ذریعے مشینوں کے ذریعے اچھا گاڑیوں کے ذریعے ایکسیڈنٹ کے ساتھ پھر جہازوں کے ذریعے یہ بھی سواریاں ہیں جتنا سائنسی جدید سائنس نے جنگ کے آلات بنائے بم میزائل ان کے ساتھ کتنا دنیا ہلاک ہو چکی ہے وہ گن سکتے ہیں لاکھ لانت ایسے علم پر جو انسانوں کو ہلاک کر دے اربوں انسانوں کی جانے پی جائے ایسے موزی کو علم کہنے والا موزی جاہل جا تو ہو سکتا ہے میرے رسول اللہ کی فرمانے والی شان کی روشنی میں یہ علم ضرور جہالت ہے کیونکہ انسان کے دین اخلاق کو بھی برباد کر دیتا ہے اور انسانوں کی چاروں کو بھی ہلاک کر دیتا ہے جو اتنا موضی ہو وہ انسانوں کے حق میں علم نہیں ہو سکتا جہالت ہی ہوگا جیسے مستقبا نے پھنی. آگے سنیے اجتماعی اموات یہ بھی اسی کا دیا ہوا توحفہ ہے سیس نے ہمیں نظرانہ دیا ہے پہلے مرتا تھا کوئی ایک دو کہیں کہیں اب مرتے ہیں تیس تیس لاکھ ایک بم کے لیے تھا. مرتے ہیں اکٹھے بس میں ستر گاڑی لگتی ہے تین تین ہزار بوٹیاں ہو جاتی ہیں جنازے پڑھنے نصیب نہیں ہوتے اتنا اجتماعی موت ہے. ادھر سفر تیز ہوا ادھر اللہ نے فرمایا ادھر عیل علیہ السلام کو کہ تو بھی تیز ہو جاؤ لاہور کی جانب جتنے روڈ آ رہے ہیں کسی ہر روڈ پر آپ کو کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ کی ماشاءاللہ اس سینس کی برکت سے اجڑی ہوئی گاڑی نظر آئے گی آج یہ ہم آ رہے تھے تو نہ بوتھا بچا نہ کوئی شاید گاڑی لگی پڑی ہے ہین جی پتہ نہیں جو اندر تھے ان کا کیا حال ہوا لیکن قسم خدا کی ہم اتنا مردہ ہو چکے ہیں کہ اتنا اجیتناک موتیں تڑپتے بچے اللہ اکبر اتنا خوفناک ہلاکتے دیکھ کر بنا ہم کبھی اپنے منہ سے یہ نہیں کہتے کہ یہ لانتی انسانوں کے لیے تباہ کو نہ یہ سائنس کیوں بنائی ہے سوروں نے وہ تو علامہ اقبال سمجھدار تھا جو کہتا ہو ظالموں تقلید نہ کرو ان پر تنقید کرو تمہارا حق بنتا تھا جیسے انہوں نے سائنس بنائی تم ان کے خلاف بولتے بلکہ لڑ پڑتے اور ان جانوروں کو سمجھاتے کہ جانوروں جس کو نبیوں نے ہاتھ نہیں لگایا ولیوں نے ہاتھ نہیں لگایا وہ لالمو تمہارے پرانے سائنسدانوں نے ہاتھ نہیں لگایا وہ جانتے تھے یہ کیا بھلا ہے اس کو لالمو ہاتھ نہ لگاؤ <سؤال> ان کے ہاتھ پکڑ کر ان کو روکتے لیکن ان کو روکنے کی بجائے ہم خود ہی آشر بن بیٹھے ہم خود ہی دیوانے بن بیٹھے, دیوانے بن بیٹھے اچھا کثرت امراض بیماری عام شوگر تو عام ہے اب اس لانت میں میں بھی مبتلا ہو چکا ہوں یہ دیکھا ہے بولتے ہوئے فورن گلا بیٹھ گیا یہ شوگر کی بیماری یہ برکت ہے جی یہ کھاد کی لانت سے لگتی ہے کھاد سے وہ وہ بیماریاں ہیں لا علاج اس قوم کو ملے پوری قوم دنیا کو پوری دنیا کو لگے گی جیسے جیسے آپ پیچھے جائیں گے بیماریاں کم ہوتی جائیں گی ایسا ہے کہ نہیں اور آج بھی اگر دیہاتوں کی طرف جائیں گے جہاں سائنس کم ہے وہاں پر بیماریاں کم ہوگی اور جہاں سائنس زیادہ ہوگی بیماریاں بھی سبحان اللہ یہ اسی کا دیا ہوا تو ہے سائنس کا لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نا آج کل بتی والے لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں کرتے ہیں نا ان میں انسان دوستی کتنی ہے صبح گرمیوں میں دریاؤں کا پانی زیادہ ہو جاتا ہے اور سردیوں میں کم ہو جاتا ہے اور لوڈ شیڈنگ کس موسم میں ہوتی ہے لاکھ لانت ہو ساروں پر سائنس پر بھی لانت اور سائنس کے ماننے والوں پر بھی اور تمام سکولیوں پر لانت اور مائن کافروں لالموں لالموں درندوں انسانیت کے ناسو کرتے ہو پانی الٹا زیادہ ہے تو بتی تو زیادہ بننی چاہیے ہونی <تصفح> چاہیے لوڈ شیڈنگ کس موسم میں سردیوں <تصفح> میں لیکن یہ کب کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں تاکہ یہ قوم بجلی کی وجہ سے آدھی ہو چکی ہے بجلی آ, ہاں پنکھوں ہاؤں کی آدھی ہو چکی ہے ادھر شہروں میں کھنے مکان ہیں جب ہم دن کو بارہ بجے دو بجے ایک بجے رات کو بارہ بجے رات کو سوتے میں بند کر دیں گے تو پھر کئی کی لاشیں اٹھیں گی کئی کی جنازے اٹھیں گے کئی ہزاروں کو دل کے دورے پڑیں گے میرے چھوٹے حضرت صاحب فرماتے ہیں ملتان ہسپتال نشتر ہسپتال میں کھڑے تھے لوڈ شیڈنگ ہوئی ایک سو آدمی اٹیک کا مریض فورن ہمارے سامنے میں نے خود اپنی آنکھوں سے گنے ایک سو. وہ افسوس یہ درندے یہ سینس کے تیار کردہ درندے ہیں یہ سینس نہیں ایسی تباہی ان کو جناب سمجھا دیا لانچیوں کو کہ انسانوں کے مارنے کے ہلاکت کے تمام اسباب یہی مہیا کرتے ہیں جی ایمان سے بتاؤ ان ظالموں میں اگر انسانیت کی ہمدردی ہوتی یہ مشین نہ ہوتے یہ حیوان نہ ہوتے مشین بے احساس ہوتی ہے یہ بھی بے احساس ہے ہاں ان بے ساس درندوں نے ایسے موقع پر لوڈ شیڈنگ کر کے قوم کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اتار رہے ہیں اور قوم آگے سے مردہ ہے یہ بھی چپ پڑی ہے یہ کہتے ہیں ہاں جی کیا کریں جی چلو ملک کا فائدہ تو ہو رہا ہے نا ملک کا فائدہ نہیں تیرا کباڑا ہو رہا ہے ملک کا فائدہ دن کنڈیوں کو مطلوب ہوتا تو یہ جب کرکٹ کے کھیل ہوتے ہیں تو لاکھوں روپے کی بتی ایک رات میں ضائع ہو جاتی ہے یہ سڑکوں پر ایسے دن دن دس بجے تک بتیاں جلتی رہتی ہیں دکانوں پر جاؤ تو کپڑے کی دکان پر ہزار ہزار ٹوب لائٹ لگی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی کسی کو خیر لا علاج بیماریاں ذہنی قلبی پریشانی ایمان سے بتاؤ ہر بندہ اس وقت ذہنی مری پریشان ہے کہ نہیں کہ سکون ہے کسی کو یہ بھی سبحان اللہ سائنس کی برکات ہے مالی زیا مال دہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے وہ دعی خدا کی اتنا مال دہ ہوتا ہے کیا بتاؤ کون کون سے کام پر اس کام کا مال دہ ہے جس کا فائدہ کچھ نہیں ہے صرف زیا بے روزگاری عام یہ بھی سائنس کے دنیا بھی نقصان ہے کیوں کہ بے روزگاری عام اس وجہ سے ہے کہ مشینیں نکل آئیں ہر مشین نے ایک ایک سو آدمی کا کام سنبھال لیا اب آدمی اوارا پھر رہا ہے اور مشین مصروف ہے سبحان اللہ ذرا کہیے سبحان اللہ یار <سلام> تمہارے ہم درد سینس کی بات کر رہا ہوں ذرا توجہ سے کہیے سبحان یہ <سلام> کتنا بڑا ہم درد ہے انسانوں کا کہ مشین مصروف بندہ بے کار <سلام> <سلام> ایسے کہ نہیں اچھا انہیں تباہ پیش نظر انگریزوں کو بھی کہنا پڑا کہ سائنس انسانوں کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے لکیسی عجیب بات ہے علامہ اقبال کو بھی بتانا پڑا وہ بھی بول پڑی حفیظ جالندری مفکر تھے ان کو بھی بولنا پڑا میں سناتا ہوں اب سنا حفیظ جالندری کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں تہیا بے ماسی تھی نئی دنیا کی ایجادیں دہائی دے رہی تھی ڈوبنے والوں کی فریادیں فرماتے ہیں جب یہ سینسی مشینری آئی ہے نا تو یہ گناہوں کے سمندر کے تہ میں پڑی تھی جو حاصل کرنے گیا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا گناگار بنا ہے پھر جا کر پہنچا ہے یہ حفیظ جالندری نے کہا اللہ! کیا مطلب اپنا دین سب کچھ تباہ کیا ہے تو پھر مشین مشینری آئی اور آج دیکھ لیں آئی ہے تو کسی کے دین میں گھارت رہے گھر کی گھار, کسی کے گھر میں دین رہنے دیا انسانیت رہنے دی علامہ اقبال بولے حفیظ جالندری کی بات اقبال فرماتے ہیں دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات وہ قوم کے فائدہ سماوی سے ہو معرو حد اس کے کمالات کی ہے برق کو بخارات اقبال فرماتے ہیں جیسے جیسے سینس آئی ویسے ویسے دل مرتے گئے آج سینس زندہ ہے مگر بندہ مردہ ہے پہلے مسلمان کو پوری دنیا کے مسلمانوں کا درد ہوتا تھا آج مسلمان ایسا خنجیر ہے اس کو ہم سائیک کا درد نہیں کافروں کے ہاتھوں مسلمانوں کو مرا کر کہتے ہیں ٹھیک ہو رہا ہے یہ صحیح ہے مرد نہیں ہے دول کیا اور فرماتے ہے اقبال اور جگہ کارل مارکس کی آواز کارل مارکس جو ہے نا یہ اشتراکیت کا قائل تھا کیمونسٹ تھا انگریز تھا اس نے سرمایہ دارانہ نظام جس کے علم معاشیات یہ معاشیات کے فن کو سکول میں کیا کہتے ہیں بھائی جو معاشیات پڑھاتے ہیں اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں سکول میں اکنامکس کیا کہتے ہیں کارل مارکس کا, نے کچھ کہا تو اللہ ماں نے شیر لکھ لی اور اللہ ماں نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا یہ علم و حکمت کی موہر یہ بحث و تکرار کی نمائش نہیں ہے دنیا کو اب گوارا پرانے افکار کی نمائش تیری کتابوں میں اے حکیم معاش رکھا ہی کیا ہے آخر تیری کتابوں میں اے حکیم معاش رکھا ہی کیا ہے آخر خطوط خمدار کی نمائش مریض و دور کی نمائش ادا اکنامکس جو تالم پرو فیصلہ پڑھانا ہے ڈنگے چھبے لکیر کھچیاں ہوئی نی سبت پڑھانا ہے مریض جو کجدار فارسی دا فکر ہے فارسی درب المس فکر ہے جس کا مطلب یہ ہے مرے زو کجدار ٹیڑھا رکھ ٹیڑھا رکھ ٹیڑھا رکھ رک پر گرن نہ فارسی کا ایک فکرا ہے مرے زو کجدار نہ گرا گرنے نہ دے رکھ ٹیڑھا برتن میں کیا ہے پانی رکھ تو ٹیڑھا لیکن پانی گرے نہیں یہ ہو سکتا ہے, ہے یہ <laughs> ایک مثال ہے فارسی کی جس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو کہو جھولی کر جھولی ہم پینے لگے ہیں لیکن کچھ نہ دو وہ چھولی پھیلائے رکھے تم کو آگے کرا کے آگے ابھی آیا ابھی آیا ابھی آیا تو دیکھا خریدا اقبال فرماتے ہیں ہو پروفیسر اکنامکس بہ مردود لانتی تو لوگوں کو چھا سے دیتا ہے سب کچھ دے رہے ہیں بس ابھی ترقی ابھی ترقی اور دن ب دن لوگوں کو تباہ کر رہا ہے دیتا تو کچھ نہیں الٹا جو تھا وہ بھی چھین رہا ہے کے خلاف مہنگائی انسانیت خوشی انسان کی ہلاکتیں عام کر دی ہیں اور کہتے ہو ابھی خوشحال پاکستان پاکستان خوشحال ہو رہا ہے ابھی ہو رہا ہے ابھی ہو رہا ہے تمہاری حالت پگ بن رہے بڑھ رہی ہے سمر رہی ہے سمر رہی ہے ہر کہتے یہی ہو لیکن لانتی ہو لوگوں کو کہتے ہو جھولیاں پھیلاؤ لیکن کچھ ڈالتے نہیں ہو جھولیاں خالی رکھتے ہو ہر آدمی اسروں تو کے ساتھ جی رہا ہے آدمی اللہ کو حسرتیں دل میں رکھ کر جی رہا ہے پریشانیاں رکھ کر جی رہا ہے ہر کسی کا گھر لوٹ تو رہے ہو لیکن کسی کو کچھ دے نہیں رہے یہ علامہ کا فرمان ہے یہ سرمایہ دار کے لوٹنے کا بہانے ہیں اکنامکس جو ہے نا یہ علم نہیں یہ سرمایہ داروں کو طریقہ سکھایا جاتا ہے غریبوں کا مال کیسے لوٹنا ہے میرے پاس ایک لڑکا آیا یا اکنامکس کا سٹوڈنٹ تھا میں نے کہا کیا پڑھتے ہو کہنے لگا اکنامکس میں نے کہا اس میں کیا ہوتا ہے کہنے لگا بزنس کا طریقہ ہوتا ہے میں نے کہا اس کا مطلب یہ نکلا تم سرمایہ دار کے لونڈے بن رہے ہو لونڈے لونڈے تم پھر جب جاؤ گے فیکٹری میں اور جناب لگ جاؤ گے جناب فیکٹری میں جناب اس کے نائب مینجر پھر اس کو طریقہ بتاؤ گے یہ مزدوروں کا مال کیسے دیں اس کو تنخواہ کیسے چھوڑی دینی چاہیے کیسا کام لینا چاہیے ہاں مردود سرمایہ دار ظالم وحشی گنڈے کا ٹٹو نہ بن یہ علم نہیں یہ رانت ہے جو غریبوں سے لوٹ امیر کو دلوانے دلوانے کے طریقے سکھائے علم یہ نہیں علم تو مستعفی کا ہے جو امیروں سے لے کر غریبوں میں بانٹنے کا طریقہ چھپاتی ہے اقلے ایار کی نمائش علامہ فرماتے ہیں کارل مارکس کہہ رہا ہے انگریز سینس دانوں سے لانتی تمہارے مدر سے تمہارے بتخانے تمہارے تعلیم گاہیں تمہارے کلی جتنے ہیں یہ لوگوں کو کیا سکھاتے ہیں کیا کرتے ہیں کا کام کیا ہے خون ریویاں چھپاتی ہے اکلے اار کی نمائش اب ایار مکار اکلے تیار کرتے ہو جو خون ریویاں ظلم زیادیاں بدماشیاں بڑے لوگ سرمایہ داروں کی جو زیادتیاں غریبوں پر ہوتی ہیں مسکینوں پر ہوتی ہے عوام الناس پر ہوتی ہیں عقل ایار سکھاتے ہو جو یہ تمام خون ریزیاں تمام زیادتیوں پر پردے ڈالتی ہے لوگوں کو بتاتی کچھ ہے دکھاتی کچھ ہے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور تم سکھاتے معلوم ہوا یہ علم نہیں علم وہ ہے جو ایسی عقل سکھائے جس میں عمر بن خطاب بسمان غمی جیسا رحمائے بائے ایسے ہی توجہ ایسے ہی دینی دنیاوی نقصانات کے پیش نظر اللہ اقبال نے اور زمانہ ہے دور زمانہ حاضر سائنسی دور کے اس مردہ انسان کے متعلق اللہ با نے کہا سائزدان کے متعلق کہا عشق نا پے دورت میں گدش صورت مار عشق نا پے دورت میں گدش صورت مار عقل کو بے فرمان نظر کر نہ سکا اقبال فرماتے ہیں جب سے سینس آئی عشک چلا گیا آج اقل تو ہے عشق نہیں اور جب اکل رہ جائے عشق نہ رہے چشتی کمبل آخری خرپائیں صحیح دسا دو فکیر آیا ماری گیا میں بس ای گا ہی تھا اتری دس اگریزی چوئے تہن انگ سکار گلاما نا مقابلہ ہو سکتا بلا تھی بھابیاں کھا کر سکتے دے چیشتی بھابی نہیں گلابوں کا سدکار مت سمجھو بھابیا تو منازرا جیت لیا دے, چشتی تو بھی جیت لا گے میں سات سوال لکھ کے دیتے ہیں جامع ندامی مدرسے منڈے میں میں آخیا جاؤ اے تنظیم دے بارے میرے سوال نے جب لیا میں پھر وڈا دینا کیا سوفی نویر نے اپنا وہ بیٹھا ہے نا وہ تیرا درویش آیا تھی ابراہیم وہ نہیں سی نا سوال میں لکھ دیتے سر جواب آیا وہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک کترا خونا نکل اے میرا کمال نہیں مینو اللہ تعالی دے فکیران دی طرفوں جڑا حق سچ ملے اس سچ دا کمال سچ کا کوئی توڑ نہیں کر سکتا سچ کا کوئی توڑ نہیں کر سکتا کسی کی ضرورت نہیں اللہ تعالی کو سمجھو دے دینا اور سو اقبال فرما کلندر ہوئی فیصلے نفع نقصان سائنسدان دس گئے نہیں قوم اپنی تباہیاں کر بیٹھا ہوا تھا تینوں کی دے جانا توجہ نہیں جو فرمائی سانو کی لبنا انہوں کو لبیا نہیں پیا سمجھے صرف دنیا چڈنا ہی ہے اور کام ہی کو نہیں بس ہو کے جدو اڈ جاں گے بس جلیا دنیا چار مشکل نہیں زندگی دا معاملہ خالی اڈر حل نہیں ہوتا زندگی دا معاملہ جی ہل ہوں تو میرے محمد دی شریعت اور نال بول <cart blij> <season> <MANDOös> سبحان اللہ اگے اکبال فرمانا جس نے سورج کی زندگی کی شب تاریخ سر کر نہ سکا فرماندہ ہے سے اس کا نے سورج دیا شواوا کبے کر کے روشنیاں بتیاں بڑائی کھڑے ایک کنر اپنی زندگی کا معاملہ اپنی زندگی کی ادھیری رات ان کدی سو نہیں کر سکیا انی روشن نہیں کر سکیا اپنی رات ہٹا کے کدی دل نہیں کر سکیا قسم خدا کروشنی لگ ضرور روشنی انسان دی رات روشنی نہیں دے سکی انسان دی رات ایڈی لمی ہو گئی ہے اور اللہ آداب نال ہی ہو کے سا لے یہ ہلک نہ ہل مسلے ہو گئے ہاں ایک ہل ہے جی سائنس لو دل مر تو نبی شریت نہ لا لین گے رب ستے مقدر جگا چھوڑے گا لانسی لڑتے پیر اور بیروت تے لڑتا پیا بیروت لو برانت پوچھو کیوں پہ لڑتے ہو سورو آخر کے تیل کی ہاتھ وہ لانتی بندیاں تیل کٹی جانے جہے بندیاں واسطے میں اے سی بنا ٹھنڈے رہے ہم بند میں پسینا بھی نہیں دا تیل کٹی اس ہمدردی پہ قربان جو پسینہ نہیں نکلنے دیتا وہ تیل نکال رہا ہے اور تیل بھی تیل کی خاطر نکال رہا ہے انسانوں کا تیل نکال رہا ہے تیل کے لیے تیل قیمتی ہے یا انسان نہ سائنسدان کی نگاہ میں تم तुम نہیں ہو تم تو چوہے کی طرح بھی نہیں ہو اس کے نزدیک وہ کتے ہیں اور چوہے کی قدر تو جانتا ہے تمہاری نہیں جانتا تمہاری قدر تو اس مستفا نے جانی ہے جس نے فرمایا بخاری شریف کی نہر دریائے فرات میں سونے کے پہاڑ ظاہر ہوں گے ہر سو بندے میں سے جو اکٹھے ہوں گے ہر سو میں سے ایک بچے گا ننانوے قتل ہوتا جائے گا امتوں تم جن تم نہ جانا میں <تصفيق> دکھاتا ہوں میں حدیث دکھاتا ہوں فرمایا دریائے فرات میں سونے کے پہاڑ ظاہر ہوں گے یا سر الفرات تو انجوال صاحب سونے کے پہاڑ زہر ہوں گے جو ان پہاڑوں پر سونا حاصل کرنے کے لیے لوگ اکٹھے ہوں گے ان کی لڑائی ہوگی ہر سو میں سے ننانوے مر جائیں گے ایک بچے گا یا وہ سونا بچے گا ننانوے آگے چلے جائیں گے ہر سو میں سے پتہ نہیں کتنے کروڑ بندے مر جائیں گے تو آکا نامدار کیونکہ انسان کی قدر جانتے تھے حضور نے فرمایا امتیو تم نہ جانا اور سونا چھٹ دیا جے پر جان نہ جان دے دیا جے جان نہ بچا لیا جے اپڑیاں اور میرا آکا تو اتنا رحیم کریم ہے انسان کے لیے سائنسدان یلانتی ہیں سور یہ لال ماہی ہیں درندے ہیں حضور تو فرماتے ہیں جماعت اگر کھڑی ہو جماعت کھڑی ہے نماز کی جماعت کھڑی وضو کر کے آؤ تو دوڑ کرنا ہو جو رکات نکلتی ہے نکل جائے تم آرام سے شامل ہو کیوں تاکہ ہو سکتا ہے تمہارا پاؤں پھسلے تمہاری کوئی ہڈی جوڑ ٹوٹ جائے تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے اللہ رسول نے تیرا اتنا نقصان بھی برداشت نہیں کیا اپنی نماز اس کی رکات جانا گوارا کر کیا ہے لیکن تیرا نقصان گوارا نہیں کیا یہ نبی بم کیوں بناتا کیوں سینس بناتا جس کے ساتھ تمہاری جاننے ہلاک ہوں ایسا کام ہمارا حبیب کیوں کرتا جو ہمارے جوڑ کو نقصان نہیں ہونے دیتا نماز کے پیچھے اور چلو جو نہیں فرمائے ذرا زور سے کہا گر دے میرے دوستوں آج دنیا کی روئے زمین کی زبان یہ فریاد کر رہی ہے کہ تمہارا دین بھی چلا گیا اور تمہاری دنیا بھی برباد ہو گئی جس سائنس نے جس فن نے اتنا بڑے نقصان تمہارے کیے ہوں وہ نبی کے فرمان کے مطابق جہالت تو ہو سکتا ہے علم نہیں ہو سکتا علم وہی ہے جو انسان کو سراسر فائدہ ہی دے نقصان نہ دے معلوم ہوا سائنس علم نہیں جہالت ہے جدید سائنس جدید سائنس علم نہیں جہالت ٹولا ٹگانا پیر دیکھی پانچ منزل مرید دکھانا مرید جی آخ بچ لے لے بہت کی بال بچے دا تیرا خبر ہے مارا مرید ہو نفرت کر دے مارے کو خود پہن اے مارے مرید نمج نہیں آدی یہ دور کیوں میں تھو او چلیا تیری جیب خالی ہے یہ تا پیا تین تا سمجھے پیرو یہ علاج نہیں تر ایمان بچا کے نس بے ٹولا ٹگانا پیر منزلہ دی پیڑی مار غیرت دی بے زار یہ دے بن گئے یار پروفیسر نے کیا خواہ قوم ہو گئی ہے ایک بٹا چار سر تو ہو گیا پانی تار مچ منائی پینت پالی آدمی بلندی خاتر درکار ہے سانو ود کمائی شرم ہم گئی بھلائی بلائی پین بھی ڈیوچ بٹائی ویسی آر ناری لائی کیبل ساڈے مائی کیبل نگی فلم چلاو خوشبے ہوں باپ دین مولوی سانو دشمن لگے مسی دی پیڑی مار غیرت دین تو ہوئے یہودی یہدی اسی بن گئے یار پروفیسر نے کیخوار اس سکول پیڑی مار غیرت دین تو ہوئے بےزار سکول لگے سلوار کمیز پگوی لت گئی پینٹ شرٹ منگے برقے والی ساری پالئی لی ہو گئے ڈوی ننگے شان بتول دبل گئی نے سورج وی شرما کے لنگے پروفیسر دیکھ لو اپنے منہ پی منگے انٹرنیٹ کال ملا انگلش بک لائی بیگ خریدے قرآن خلافا کولو ننگے بند کرے کنجر خانا قوم تا روڑ گئی اصلو یار اے سکول دی پیڑی مار غیرت دین تو ہوئے بےزار ये तलीम दी कौम नुकर गई बिलकुल चट करिए पे जा फट जुर्म लेन ए अपने सिर ते ऐसे हो गए चौड़ च पट साफ बरी अंग्रेज न कर दे अकलीमान तो हो गए चट साडे सिर इस तलीम ने مار دیتی اے پیڑی سٹ برا دشمن نو کہ نہیں دین پیدل ہو گئے اکلو یار ایس سکول دی پیڑی مار غیرت دین تو گیر کون ایک بٹا چار سر تو ہو گیا پانی تار ڈالر پیچھے ہو گئے خوار ایس سکول دی پیڑی مار کافر کرسی سی کافر تینو رب نے دسیا و راضی اتو مول نہ ہوتا نہ نم دین آستا ہے قرآن چل پو تو سلاف دے پچھے توڑ دے سارے مان تران اے مستی ہے چار دنوں کی لمے اگلا جہان سار دے سارے پوسر پیا برقے وڈے عورت نو, نو ساڑی لگ پے او پوان سکول کا بو ਜਦ ਦੇ دے لگے ਦੇ دے سی ہوئے سردار ਸਕੂਲ دی پیڑی مار غیرت دین تو ہوئے بےزار خبر گل سوچ کے جی سکول ویرت نو سا کرو کڈیا بے حیائی دے ملے اصول شرم ہیا سی جس دا گہنا وہ پی منا اپرل فول وال کٹا کے سر تو ننگی جو ہندی سی مسل بتول میٹرک شرط انہیں رکھی جیڑے سداون مدنی پھول مار اے مت سک زندگی ہوئی سلطان ٹیپو دیوے کالج جو سب مفول ہر کم چی آ گئی دین تو لس گئے سلو یار اے سکول دی پیڑی مار غیرت دین تو ہوئے بے دار بے شرمی کردہ دی دی لائی بہار فیکٹری ملازم لگ گئی گریبی گئی یار بہت چنگا مالک یار دے دے دس ہزار کرو آ کے لے بٹھا کے اپنی کار رب دقدر والا سفت کرے پیا سارا بازار عید شبراٹ بھی خولی دینا بہت چنگا بابو یارڈے بھی مالک نے سوٹ و چار نے ٹی وی دتا لے آئی یار ساڈے کروں گریبی مکھی معاشرے شمار دلے دا سردار پیا لانت پاؤ رج کے یار سکول پیڑی مار دین تو بن گئے نے اس سکول دی پیڑی مار فکٹری والے دی سوچ ویخ لو او بھی ہے جے وڈی ڈین کڑیاں خاطر پرتی کھلی مرد خاطر لگائے بیان بندیا نو نئی نوکری ملتی جائے مرد ڈیوٹی پیدل کرکی کر گئی تی پے روپیہ پیچھے گیرت چڈی ایمان تو نس گئے سلو یار اسکول دیڑی مار گیرت دین تو ہوئے بےزار کالج oh, وڑنا چنگا نہیں وہ حرام تے لڑنا چنگا نہیں لڑ سجنا اسلام در میں چنگا نہیں کالج چنگا نہیں بھائی حرام تے لڑنا چنگا نہیں ٹی وی دی تاری چ کےبل ڈش نو کروں تو گلو لا کے سب جنجال سٹ دے سیل میں وڑنا چنگا نہیں کالج جی وڑنا چاہی بائی حرام چی کالج ڈالر باز نہ کرن گزارا پروفیسر دا ویخاڑا اسلام تو کر گئی قوم کنارا مچھلی بانی باج نہ ریندی کچھ کمائی معاشرہ سارا اسلام سمندر مسلم مچھی منافق چلتا پیا دو تارا <पने> इक एकदार बह जा यूरोप बड़ना चंगा नहीं कॉलेज वर्ना चंगा नहीं बे हराम लड़ना चंगा नहीं लड़ सजना इस्लाम दैल में चंगा नहीं कालज वड़ना चंगा नहीं बई हराम ते लड़ना चंगा नहीं समझी ना गावन मेरा ये गाणना है रोना यार उमर शरीफ दौम डी है रोना पा गाना यार دل روے پے خون خبریں ہونا یار تا لگ گئی انگلش پیچھے پی نی اٹھا لے پی سی کرنا چنگا نہیں لگ پا ہوں دے دچے سیل میں وڑنا چنگا نہیں لڑ سجنا اسلام دی خاطر حرام تڑنا چاہیے تن میرے دا سنا کالج کا میرے دا وہ علی گڑھ کالج بابو کرے میں پاونی نہ کجل ہو پائے ست مار جان مولوی رند ناپ چڑے یہ نیندر کرے حرام صبح وقت قرآن پڑے میں آڈر لے لا بوش تسا ہی بند کرے وہ کڑی بناؤ محبت جیڑی خوب کرے نہفت کرے کچھ گیر ہوسے لے کے سیر چڑے میں لائل وڑے میں آئی آ نیل کا میرا تن من نہیں لو نیل جو کڑیاں کل دے کالج ہے وہاں وڈے بکیل اج کل سجنا رب دے کلیل وہ ہے وہ حیرانی ویختی خون درو روی گوڑے کر دی بے وہ آ کنجری بن کے جیڑی گئی ترقی لے بےت بنیا مسلا پی چلتی ہے تی پین وہ فل میٹر پی کٹ دی, دی پلگ نہ کچرا بابو کو خطرہ اپنے فو ٹریننگ دیو مفول دی شراب بھی لگ پی پی جی اسی طرح یہ رہ گیا پھر سڈا مشکل جین گل کرے گا دی بڑے مسکین پروفیسر کر لے کن لے لائی بو شکار وہ نہ لے لی بو شکار دی جب چھپڑیاں اڑے پھر سٹیا جال بری کہے بچے سب فڑے یہ بولی سکھ ਯੂਰਪੀ یورپی جد پنجرے تڑے ہوں پیو پنجابی بول دے انگلش گل کرے پروفیسر دین دن تسلیاں باؤن پہ سمجھان تھی جاؤ گھران سب جی اے کرے خوب دھیان اچھا سمجھی اس دی مرض لگا دین والے سی جان اسی لوگ یورپ یورپی لگ پائے گا پین اے دشمن جانے ایسی ایسی پان گیا ڈالر ہڑ جائے نہیں واپس لگا جان او سب سفت کریے پوریاں جو ہے نی و ایک باری تو کھا گئے سانو بہت لگا ارمان ساتھوں لاما کبال سی نسیا کمزوری ساری جان بڑے چانو مار دے ویخ دجا فیس جلندر بھی وہ دجا فیس جلندر بھی باقی سڈا جان تیجا ایک بریاباد کا برییا سانو لان پڑھتے ہیں قرآنوجی بنا ڈالر کھالو رج کے اکبت کرو ورن اے ملا تخت والا ڈر پے جو سنان یہ کھا سب ادار ہے چنے دی پروفیسر چٹا چیٹا کوئی اڈیالی کال جو کر غیرت دین فنو یہ لندن جدوسی پہنچیا کی الاف حالی آئی خاں خا یہ خا سارے حرام دے جو قوم دے کہشت گردی آخ دے جو مال بھی نہ یہ سجن آخراکنا یہ نسل ہے ساری کالجی کی لیے گن گن کالج دک شیتانیاں مسلم دیا تک ویرانی پروفیسر جی نہ جمد نہ پہ ڈاکا ماندہ ڈاکا ماندہ اتنے گھر میں ردیا دیر تو نہ پہ ہاتھ شتان دہ پہ ہاتھ شتاندان جد کالج گئی دختر پھر ہوئی سب دیا کالج دیا تک شیتانیاں مسلم دیا تک ویرانیاں نہ یہودی آدی پھر ری قرآن تلیم یا پہچان سید دی جان نو اس کنجر دیا مہربانی کالج دیا تک شیطانیاں مسلم دیا تک ویرانیاں پور خیسے کیتے ڈالر گئی ڈہ مستانیاں کالج دیا تک شیطانیاں مسلم دیا تک ویرانیاں نہونچا نہ رشوت خور اسی اِستا اے مستانیاں، کالج دیاں تک شیطانیاں، مسلم دیاں تک ویرانیاں، انگلش دمبر دو سوتے پنجی قرآن دے انگلش دمبر دو سو تین قرآن ہے اپنے رب نو لگ پیچھے مسلم دیاں تک ویرانی پور خیسے کی ڈالر گیا وچ مستانیاں کالج دیا تک شیطانیاں مسلم دیاں تک ویرانیاں سڈا صدر جو ہے سی آئی آخیا داد سی پائی نبے ہزار قید نور دیا ترانیہ کالج دیا تک شیتانیا مسلم دیا تک ویرانی یا یا بھی سی گدر پر مجھے پٹوا پیت سی یا بھی گود پیت سی وہ ملک بھی ہاتھوں نکل گیا جو ساڈا بنگلہ دیش سی کشمیر وی چڈیا جت کے وڈیا دیا سن خانیاں کالج دیا تک شیتیا مسلم دیا تک اے رات نو پہنچ گئے سعودیا سجنا دیا تک لے جانیا کالج دیا تک شیتانیا مسلم دیا تک ویرانی کوئی ہیلا کردہ مسلمان یہ دہشت گردی آخ دے کوئی ہیلا مسلمان اے دہشت گردی آخ دے ڈے لوگ آخل تو جہڑے نس گئے کی فوجا اڑانی کالج دیا تک شیطانیاں مسلم دیا تک ویرانیاں جو مسلے اج دے یورپ دے اے مکروز نے گل دسو دین اسلام کی دی یہ کہ دکیانس نے جو نے یورپ دے مکروز نے گل اے انگریز نو سر جی آخا کا انسانی کالج دیتانیاں تک, تک ویرانیاں پہلے تو بے شہور سن پر ہے گے سن پہلے تو بے شہور سن پر ہے یور سن نہ ہی منڈی جاؤ دے کالج تو یو مفرور سن نہ ہیرا منڈی جاوندے کال کالج جی تو یو مفرور سن سین میں سہن شہور نے چلانیاں کال تک شیطانیاں کالج دیا تک دک ایک کوٹ ہے جو سپریم دا حق مارے درے یتیم دا ایک کوٹ ہے جو سپریم دا حق مارے درے یتیم, یتیم دا کوئی جانا جدو انصاف لے چمڑا لوے یتیم دا اے بگیان نو کچھ نہیں آخ بکری انہیں کھانی کالج دیا تک شیتانیا مسلم تک ڈاکو رکھ دن چور نور بماری آخ پی دے سنت کاری آخ دے, آخ دے نوکری دے کڑا نو پھر کر دیں من مانیاں کالج دیاں تک شیطانیاں مسلم دیاں تک ویرانیاں پور خسے کی ڈال رو اور خیسے کی ڈالنا کالج دک شم دیا تک بنیا خچر اے چار لا نہیں منگسلام نو مسلا ہے جی بار لا یہ دین یات بھی رکھ دے سب جنسا الانیا کالج دیا تک شیتانیا مسلم دیا تک ویرانی اے جو اپنی پیون خون پے اے جو اپنی پیون خون پے افونا منظور ہے تک لے جانی کالج دیا تک شیتانیا مسلم دیا تک ویرانی پور خیسے کیتے ڈالر گیا ڈالو چستانیا کالج دیا تک شیتانیا مسلم دیا تک ویرانی نا دل دورپ نجی کالج می نہ میں ہو نہ دی میں پروفیسر تی سڈا جینا جے خبر ہر